سے جو فائدہ تیسرا جن ذریعوں سے ہمیں نعمتیں آئی ہوتی مثلاً میرے اور آپ کے پاس کوئی بھی ہم سے پوچھے کہیں گے ایمان کی نعمت سے ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں اسلام کی نعمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن اللہ پاک نے رسیف فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت تو دنیا میں نہیں ہو سکتی نا یہ سب سے بڑی نعمت اس نعمت کا شکر کیا ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالی نعمت ہے تو ساری اللہ کی طرف سے لیکن جس جن ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہیں ان ذرائع کا ہم شکر ادا کرنے والے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 تیسری چیز ذرائع کا شکر ذرائع کے شکر میں یعنی وہ اسباب وہ وہ وہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم کو ملا ہے